کرنا ملتا ہے آپ کے سامنے بات ہے زہر کے آخری وقت زہر کے زمر کے آخری وقت کے حوالے سے مالکیہ شفافی اور صاحبین کا مشترکہ مسئلہ جمہور کا یہ سامنے آیا کہ مسل اول پر زور کیا ہو جاتی ہے کا وقت کیا ہو جاتا ہے اس کا وقت کب تک رہتا ہے مسل اول سے پہلے پہلے جیسے ہی مسل اول ہو گئی اثر کا وقت کیا ہو چکا داخل ہو چکا یہ جمہور کا مسئلہ ہے جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ کیا تھا مسئلے سان تک زور کا آخری وقت باقی رہتا ہے ساری بحث آپ بحاوی بتا دیا تھا ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جو احادیث ہیں جو کیا ہیں احادیث نسل ہیں اول کے قریب قریب تک بھی اور نسل اول ہو جانے پر بھی دونوں باتوں کا احتمال ہے اول ہو چکی تھی یا مسل اول کے قریب قریب آپ نے کیا کی ہے اگلے دن اثر کی نمازتی ہے جو دلیر بنتی ہے کس کیلئے صحر کی آخری وقت کیلئے کیا جمہور کا مسئلت امام تحر بیام اللہ نے اس پر تین دلائر قائم کیا ہے سب سے پہلی دلیر و دلیر و, و علامہ ذکرنا من ذات سے ذکر کرتا ہے الذین ذکروا هذا عن نبیت اسلام فر ذکروا عنو فی آدلہ دلیرا انہو صلی اللہ عطرق اليوم الاول حین سوارا ذل الکل جلئی من سوارا شما بين ها دین ما وقد جمعهما في ولكن ما ولا ان ما تو جمہور نے یہ کیا کہ ہمارا ہماری مراد کیا ہے نسل اول کے قریب قریب تک کیا رہتا ہے باقی وقت رہتا ہے کس چیز کا زور کا نسل اول کے قریب قریب اس لیے کہ اس بات میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ عرب علیہ السلام نے اثر کی نماز کو کب پڑھا ہے پہلے دن میں اثر کی نماز کو کب پڑھا ہے نسل اول پر پڑھا ہے نسل اول پر پڑھا ہے اب اگر یہ کہہ دیں کہ نسل اول سے نسل اول پر جب پڑا ہے اثر کو اب آپ یہ کہیں گے کہ یا تو یہ کہہ دیں کہ مسل اول سے پہلے پڑا ہے اول پر جب پڑا اصل کی نماز کو اس میں تو کسی کی دھو آئے نہیں اب یا تو آپ یہ کہیں گے کہ مسل ثانی سے پہلے پہلے پڑا ثانی کے جا کر قریب قریب پڑا جس کو مسل ثانی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو اس کل کے پہلے دونوں اتفاقی چیزیں دیکھ لیں ایک تو اس بات میں اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے دن اصل کی نماز کب پڑھی ہے مثل اول پر جب ہر چیز کا سایہ ایک مسلم کا تھا اس بات میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی نماز وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں کوئی بھی نماز وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے لہٰذا اب خود بہت یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثل اول پر جب نور کی نماز پڑھی ہے تو سب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو نسل اول کا جو پورا وقت ہے یہ کیا ہے نسل اول کا جو پہلا وقت ہے نسل اول کا جو وقت یہ اثر کا وقت ہے یہ ظہر کا وقت نہیں ہے یہ ظہر کا وقت نہیں ہے اور جو آپ کا تو اسلام نے ظہر کی نماز کے بارے میں جو یہ ہے کہ مسل اول پر پڑھی دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھی تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا نسل اول کے قریب قریب نسل اول کے قریب قریب پر پڑھی نسل اول کے قریب قریب پر جا کر آپ نے کیا پڑھی ہے نماز پڑھی دیکھے قریب یہ ہے کہ آپ والے پہلے دن جو نماز پڑھی ہے وہ تب پڑی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو چکا تھا ایک مثل ہو چکا تھا درمیانی وقت جو ہے ان دو وقتوں کا درمیانی وقت جو ہے وہ کیا ہے یعنی کا وقت ہے تو اچھی بات محال ہو گئی کہ جب آپ نے ایک دن اثر پڑی مسل اول پر اور دوسرے دن اثر پڑی مسل ثانی پر تو آپ نے جب یہ فرما دیا کہ مادن ہر ان دو وقتوں کے درمیان کیا نماز کا وقت ہے اب اگر اس قور کو لے لیا جائے کہ زہر کا آخری وقت کون سا ہے زہر کا آخری وقت بھی مسل اول کو لے لیا جائے یعنی مسل ثانی تک لے لیا جائے تو اب مثل جو مثل ثانی ہے یعنی مسل اول کے بعد نسل ثانی تک یہ جو پورا ہے گویا اس میں زہر بھی پڑی اور اثر بھی پڑی یہ تو وقت و وقت سے مشرق ہو گیا گویا کہ دونوں کو ایک وقت میں جمع کر لیا ایسا وہ کیا ہے کو ایک وقت میں جمع کرنا کیا ہے محال ہے تو پھر لازمی طور پر کیا مراد دینا پڑے گا زہر کی نماز کے یہ مراد دینا پڑے گا کہ مثل اول کے قریب قریب اور اثر میں کیا ہونا پڑے کیا مراد دینا پڑے گا ابل یقینی طور پر ما ما بسطور بسطور کیا مانا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم نے جو مانا ذکر کیا وہ کون سا والا کہ آپ ارس اسلام میں جو, اس یہ جو ہے کے قریب پر اور جو یہ ہے روائد کہ آپ اسلام میں اثر پڑی اول اوپر پہلے دن کیا کہتے ہیں پہلے دن اس میں پھر مطلب یہ ہوگا کہ مسل او چکنے کے بعد جی وقد دل على ذلك ايضا ما في حديث ابن مساح قال ذلك انه قال فيما اخبر عن صلاه يوم ثم اخبر ذرا حتى قال يومناث فاخبر عنه انما صلاه في ذلك اليوم في القدر مثل الاخرين في القدر مثل دخول الوقت للاخرين وقت الاخر فقد بهذا ذلك في هذه الروايه ان ما يصير لكل شيء مثله وقت للاخرين محال جس میں آپ اس اسلام نے ظمر کی نماز کو قطر کے قریب کا موخر کیا زمر کی نماز کو کے قریب تک موخر کیا اور ساتھ میں دوسری روایت کے اندر یہ کہا کہ انسان مسئلہ ہو آپ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی کہ جب انسان کا سایہ کیا اور تو ایک مسل ہو جاتا یعنی ہر چیز کا سایہ ایک مسل ہونے کے قریب قریب ہو جس کی تفصیل کی روایت میں وجود ہے اب کہتے تما سے وضاحت کرتے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مثر جب ہو جائے ایک مثل کے بعد کا وقت باقی نہیں ہے اس لیے کہ آپ عرص نے جب کہہ دیا کہ کہ ان دو وقتوں کے درمیان آپ نے دو انتہائی ذکر کر دی ایک پہلے والی اور ایک آخری والی اور کہا کہ ان دونوں کے بیچ والا جو وقت ہے ان دونوں کے بیچ والا جو وقت ہے وہ اس کا وقت ہے نماز کا وقت ہے تو جب آپ علیہ ہیں آ... اثر کی نماز کو کہاں پڑھا دیا مثل اول پر پڑھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال لے کر, کر نسل ابل سے اور وقت نہیں ہے وقت جیسے آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ علیہ السلام کی نماز کے سے نے خبر دی دوسرے دن کی نماز کہ کیا ہے آپ نے دوسرے دن نماز کو کیا کیا مؤخر کیا یہاں تک کیا کریب ہوگا یہاں پر قریب ام نلا کے الفاظ بتا رہے ہیں آپ نے اثر کے وقت میں زور کی نماز نہیں پڑھی بلکہ کب پڑھائی اثر کے وقت کے قریب قریب یعنی مسل اول کے قریب قریب مسل اول سے لاثر نہ جو کہ مسلے اول سے پہلے پہلے تک زور کا وقت ہے مسل اول کے بعد زور کا وقت نہیں ہے اس لیے دوسرے دن کی جو روایت آ رہی ہے نماز پڑھی ہے وہ الفاظ آتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو وہ وقت کس کا ہے ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جانے کے بعد وقتن وقت وہ محال وقت ہے تو محال ہو گیا لیے محال ہے آپ السلام کے بار کی خبر دینے کی وجہ سے جو نمازیں ہیں دو دنوں کی جو نماز ابل وقت میں پڑی جانے والی نماز اور پڑی جانے والی نماز ان دو وقات کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کیا ہے وقت کس کا ہے حکل صلاح وقت الک الصلاثلا دو دنوں کی جو نمازیں ہیں ان میں جو فرق ہے اور جو وقت درمیانی وقت ہے وہ کیا ہے نماز کا وقت ہے اب جب آپ نے ایک دن اثر کی ضور کی نماز زمان کے بعد پڑھی دن کیا تو پتہ چلا اور پھر اثر کی نماز مسلح اول پر پڑھی تو پتہ چلا کہ مسل اول سے پہلے, پہلے اس کے جس کا وقت ہے اتنا وقت نہیں ہے تیسری دلی یہاں کا ذکر کرتے ہیں جمہور کی اس پر کہ وقت زور کا وقت کب ختم ہوتا مثل اول پر ختم ہوتا مثل اول کے بعد وقت باقی نہیں رہتا وہ کیا ہے ما حضر ثنا نبي قال حدثنا اذن قال حدثنا محمد بن فضیل عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاه اولا واخرا فان اول وقت ظهيره حين تذول الشمس فان اخر وقتها حين يدخل وقت العصر فطبقت بذلك ان ما تقوى وقت الاخر ماذا قلت وقت الظهر اس روایت خلاب حیر عبام تعلق کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے ارشاد ہے آپ نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک کیا ہے انتہائی تو جب زور کا وقت کیا ہے زوال شمس سے شروع ہوا تو گویا کہ ابتدائی نشان یا علامت کیا ہوگی زوال شمس کے لایا اور پھر دوسری علامت کیا کہ, گی؟ دخول کہ جب تک اثر کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت کا کیا ہے زہر کا وقت باقی جب تک اثر کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت کا کیا ہے زور کا وقت باقی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اثر کا وقت کیا ہے اثر کا جو وقت داخل ہو رہا وہ کب ہو رہا تو گویا کہ اثر کے وقت کا جو پول وہ زور کے وقت کا کیا ہوگا فلوج ہوگا جہاں پر اثر کا وقت داخل ہوگا وہیں پر زور کا وقت کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا اور علیہ جو اثر کی نماز پڑھائی ہے وہ کب پڑھائی ہے پہلے دن اثر کی نماز کب پڑھائی ہے نچل اول پر کب پڑھائی ہے نچل اول پر تو پتا یہ چلا کہ نچل اول پر جب نماز پڑھائی ہے تو اثر کا وقت کہاں تک اسٹارٹ ہوا نچل اول سے تو جب نسل اول سے اثر کا وقت شروع ہو گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ہم نے یہ کہہ دیا جب کہ مس اصل کے وقت کی جہاں پر ابتدا ہوگی وہی زور کا وقت کی کیا ہوگی انتہا ہوگا تو زور کا وقت کا انتہا کا مسل اول سے پہلے پہلے مسل اول سے پہلے پہلے ایک مثل کے بعد زور کا وقت باقی رہنے کا غول کرنا کیا ہے بالکل بھی درست نہیں ہے یہ کہنا کہ مسلے اول کے بعد زور کا وقت باقی رہتا ہے یہ ہر چیز درست نہیں ہے دیکھیے جی روی الن کی روایت کیا فرمایا زور کا جو اول وقت ہے وہ تو کم ہے جب سورج دائر ہو جائے نہ جو, جو اثر کا وقت کا دخول ہے وہی زور کے وقت کا کیا ہے قروج یہ کنفرم ہے آپ والے کی نماز پڑے دن پڑھائی میں وہ کب پڑھائی ہے اول <سل> پر رہی ہے جب اس لیے اول کا مطلب ہے جس لیے اول سے پہلے زور کا وقت ختم ہو چکا اللہ تعالیٰ نے سب کے سب میں